بسرحمنی رحیم و اِز سلب دریب اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على أمل نبي بعدا أما بعد فاعوذ فرضب من منشی طظیم بسم اللہ رحمٰن الرحیم و اِداث القادی عنی فنی قریب عجیب دعوت داد فلستی بلی ولیمنوبیلام یرشدون صدق اللہ العظيم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں اتنا قریب ہوں کہ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں تو جب میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے مجھ پہ ایمان لے آئے تاکہ وہ ہدایت پائیں اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میں بندے کے بہت قریب ہوں بہت ہی زیادہ قریب ہوں حضرت ابو اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے ہر اونچائی پر چڑھتے وقت اور ہر وادی میں اترتے وقت ہم بلند آواز سے تکبیریں کہتے جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے جسے تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے بہت عجیب سی بات ہے کہ پھر بھی ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کے جو اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے شاہ سے بھی زیادہ قریب اسے چھوڑ کے دور دور جاتے ہیں اور اوروں کے پاس جاتے ہیں اللہ سے جب باتیں کرنی ہو اللہ سے کچھ مانگنا ہو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے کمرے میں جائیں اپنے کمرے میں جا کے آپ کے کمرے کے کونے میں جو جائے نماز پڑا ہوا ہے اسی جائے نماز کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں یہیں پہ بس نہیں آپ کو تو اتنی بھی مشقت نہیں کرنی پڑتی کہ آپ جائے نماز بچھائیں اللہ کی ذات اس کے لیے تو اس کو دل میں پکار لینا بھی کافی ہے وہ آپ نے حضرت مسا علیہ السلاۃ وسلام کہ قوم کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک دفعہ قحط بہت زیادہ پڑا حضرت موسا علیہ صلاحات وسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بارش نازل فرما اللہ نے کہا کہ اے موسا تیری قوم میں کتنا گناہ گار بندہ ہے اتنا گناہ ہے اتنا گناہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے میں بارش نہیں برساؤں گا آپ اسے کہیں کہ اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے پھر میں اس دعا کو قبول کروں گا اور بارش برساؤں گا حضرت مصِ علیہ و سلام نے یہ پیغام اپنی مجلس والوں کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے کہتے ہیں اب وہ بندہ جو گناہ تھا وہ بڑا شرمندہ ہوا کہنے لگا عجیب بات ہے اگر میں سب کے درمیان سے اٹھ کے جاؤں گا میری تو بڑی بےعزتی ہوگی اس نے دل ہی دل میں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کو پکارنا شروع کر لیا اللہ سے معافی مانگ لی اللہ کو آوازیں دینے لگ گیا تھوڑی دیر گزری بارش شروع ہو گئی حضرت مص علیہ السلّۃ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے اللہ ابھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جب تک وہ بندہ اٹھ کے نہ گیا میں بارش نہیں برساؤں گا اب تو مجلس سے کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا لیکن بارش آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے صلاح کر لی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلط السلام کہنے لگے اللہ مجھے بھی بتائیں وہ کون سا بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اے نبی موسیٰ جب وہ میرے سے ناراض تھا جب وہ مجھے ناراض کرتا تھا میں نے تب اس کا راز فاش نہیں تھا کیا اب تو وہ میرا اپنا بن گیا ہے اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے بڑی غفور رحیم ہے وہ تو خود کہتا ہے ادعونی مجھے پکارو مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری دعا کو تمہاری پکار کو قبول کروں گا آج کل اکثر ہماری زبانوں پہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں یہ غلط بات ہے اس طرح کے الفاظ اپنی زبان پہ لانا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضرور سنتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا رزق حلال کا ہو اس کا کھانا پینا پہننا حلال کا ہو اور وہ دعا میں جلدی کرنے والا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جلدی کرنے سے مراد کیا ہے کہ انسان کہے میں نے بڑی دعا مانگی ہے لیکن قبول نہیں ہوئی جلدی نہیں کرنی جب تک زندگی ہے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگتے رہیں بار بار مانگیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں قبولیت کی تین صورتیں ہوتی ہیں نمبر ایک جو بندے نے مانگا اللہ بالکل وہی وہ عطا کر دیتے ہیں جو بھی اس نے مانگا وہی وہ دے دیتے ہیں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اس دعا کی وجہ سے جو اس نے مانگا ہوتا ہے وہ تو نہیں اسے ملتا لیکن اس کی اس دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں اور تیسری صورت یہ ہے اگر دنیا میں دعا قبول نہ ہو اور اس کی دعا کی وجہ سے مصیبت بھی نہ ٹلے تو پھر اس کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن قیامت والے دن تک ان کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور قیامت والے دن اس بندے کو اس کا اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے سامنے اس کی دعاؤں کا ذخیرہ رکھا جائے گا کہ اس نے دنیا میں رہ کے دعائیں مانگی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ بندہ خواہش کرے گا آکاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی اور تمام دعاؤں کا بدلہ مجھے یہاں آخرت میں ملتا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غلط کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا اللہ سنتے ہیں ضرور سنتے ہیں اور کون سنے گا اللہ کے علاوہ جب پیدا اس نے کیا ہر طرح کا انتظام اس نے ہمارے لیے مہیا کر دیا ہمیں ہر چیز عطا کی تو پھر ہماری ہی دعا قبول نہیں کرے گا وہ بن مانگے ہمیں اتنا کچھ دے سکتا ہے ہم نے نہیں مانگا تھا اس نے ہمیں ہاتھ دیا ہم نے نہیں مانگا تھا اس نے ہمیں پاؤں دیے ہم نے کچھ نہیں مانگا تھا اللہ نے اتنا کچھ دیا ہمیں انسان بنا دیا مسلمان بنایا بن مانگے جو اتنا کچھ دینے والا ہے اگر اس سے مانگا جائے تو کیا وہ نہیں دے گا ضرور دے گا لیکن ہمیں یقین کے ساتھ مانگنا ہوگا اور جب بھی دعا کریں یہ مت کہیں کہ اللہ تیری مرضی اگر دینا ہے تو دے بلکہ یہ کہیں کہ اللہ میں نے یہ لینا ہے اسے میرے حق میں بہتر کر دے اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں تو اسے مجھ سے ٹال دے ویسے تو دعا کا موضوع بہت لمبا ہے بہت ہی لمبا ہے اور بڑا مزے کا موضوع ہے دل کرتا ہے کہ اس میں میں سب بتاؤں کہ دعا کس سے کرنی چاہیے دلائل دوں قرآن کی آیات پڑھوں حدیث پڑھوں لیکن وقت بہت کم ہے بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائیں لیکن ان سے جو زندہ ہیں جو مر گئے ان سے جا کے دعا نہیں کروانی جو زندہ ہیں ان سے جا کے دعا کروائیں خود دعا مانگیں اور دعا مانگتے ہوئے دعا کے آداب بہت زیادہ ہیں میں صرف اہم ادب بتاتی ہوں دعا مانگتے ہوئے اللہ سے ڈائریکٹ سوال کریں کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر سب سے پہلے اللہ کی ہمد و ثنا بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اس کے بعد اللہ سے مانگیں اور اس میں کسی کا وسیلہ نہیں ڈالنا جیسے عموما ہمارے ہاں لوگ دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ فلاں کے وسیلے سے ہمیں دے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دے اللہ فلاں ولی کے وسیلے سے دے وسیلہ کسی کا نہیں ڈالنا سوائے اپنے نیک اعمال کے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اے اللہ تو بڑا رحیم ہے اس لیے رحم کر میرے پہ اللہ تجھے جو صفت رحیمی کا واسطہ مجھ پہ رحم کر اسی طرح اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے کسی نیک بندے کا وسیلہ نہیں دینا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کہ اللہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا اگر وہ تجھے پسند ہے تو میری یہ دعا قبول کر یہ طریقہ ہے اور یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ جو بھی میں نے دعا کے حوالے سے بتایا یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے وقت کے پیش نظر میں حوالے جات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی اب ہم آتے ہیں ترجمت القرآن کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و اور جب سعلیٰ کا سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے متعلق ف پس بے شک میں قریب بہت قریب ہوں اجیبو میں قبول کرتا ہوں داواتا پکار ادائی پکارنے والے کی ادا جب بھی دعان وہ مجھے پکارتا ہے فلستی تو چاہیے کہ وہ بھی ماننے لی میرا حکم ولی امن بھی اور ایمان لائیں مجھ پہ لا الحم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں صدق اللہ ال